دار کو تو بیروت لبنان کی صفہ نمبر چونتیس یہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے عقیدہ اس کتاب میں پیش کیا ہے سبحان اللہ سمجھ ہے یہ دیکھ لو بھائی یہ احمد بن جعفر بن یعقوب بن عبداللہ ابو العباس الفارسی التخری کے حالات میں حضرت نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب پیش کیا ہے نقل کیا ہے بات کو سمجھنا تو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 ان نما جرید کا ابطال السر و تا تعطیل العلم و سننا و تفر البراجول کلام و البداطول آم. آم. امام احمد نے فرمایا جو شخص تقلید کا کو جائز نہیں سمجھتا تقلید کو نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتا اور دین میں کسی کی تقلید نہیں کرتا تو فرمایا یہ شخص اللہ رسول کے ہاں فاصق قید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 دوسری جلد اسی کتاب کی صفا نمبر, نمبر چھبیس اس میں بیما محمد بنبل کا قیمت پیش کیا ہے سبحان اللہ اللہ کیا لکھا ہوا علم اندین ماحول تکلی دو انہوں نے تو کمال کر دی کہتے ہیں دین سارا uh, ہی تقلید ہے تقلید سے ادھر ادھر ہو گیا تو بے دین ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی وہ تقلید اللہ صاحب رسول اللہ اللہ وسلم پھر آگے جا عقائد کے اندر کیا عقائد کے اندر اصحاب کی عقائد کے اندر تقلید کرو ائما کی ہاں یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ عقیدے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے معقول ایک ہوتا ہے منقول منقول میں تقلید ضروری ہے معقول میں جائز نہیں ہوتی سمجھ نہیں اللہ آئی تقلید معقول میں جائز منقول میں فرض ہے ائمہ اکرام کی کرنی پڑ ن تقری تالحد سے دل بھی رہا ہے آپ الانصاف کتاب میں فرماتی الانصاف فی تحقیق الخلاف یا فی تحقیق الاختلاف فی بیان اسباب الاختلاف, فی بیان اسباب الاختلاف الانصاف فی بیان اسباب الختلاف میرے پاس دار ابن ہاضم عرب کی چھپی ہوئی ہے سبحان اس کے اندر ایک سو پندرہ نمبر صفحے پر ہے کتنا واہ بال جملہ من ہے تو یش عرون اولا یشن فرماتے ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ مجتہدین جتنے امام گزرے ہیں امام اعظم ش... امام شافی امام مالک امام حنبل وغیرہ امام صفیان شور فرمایا ان اماموں کے مذہبوں کو اپنانا یہ ایک اللہ کا راز ہے جس جو اللہ نے علماء پر الہام فرمایا ہے اور شعوری لاشوری طور پر اماموں نے ان کی تقلید اور اتباغی اس کو مانا ہے فرمایا یہ راز خدا بندی ہے جو اللہ نے علماء پر اتارا ہے اور ماننے والوں نے مانا ہے. معلوم ہوا, اماموں کی تقلید اللہ کا راز ہے اللہ والوں کو سمجھ آیا ہے وہاں بھی اللہ والا ہی نہیں ہے اسلامتی کو سمجھ ہی نہیں آیا واہ واہ واہ وا. کیسی عجیب بات آہ! آہ! کیسی عجیب بات ہے اللہ اللہ سے دل بھی دادے جی اسماعیل دل بھی شاہ ابدل قنی محدود سے دلوی اور شاہ ابدل قنی محدود سے دلو دالد نے شاہ محدود سے دلوی سمجھ لگی جی شاہ علی اللہ مہدد زیل و رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ات مذہب بالجملہ فت تے فتہ مذہب للمجتہدین مجتہدین دے مذہب بڑھنا تے اُنہ دے مذہب دے اتباع کرنا یہ تو اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ تعالی نے علماء حقانی ربانی کے سینے میں ڈالا ہے اس کا مطلب یہ نکلا یہ جتنے سرکار ہیں اماموں کو نہ ماننے والے ہیں, یہ اللہ کے رازوں سے واقف ہی نہیں ہیں ان کو کہو یہ راز کی باتیں ہیں تم فدو کا ٹبر ہو یار پیچھا ہو کے بیٹھا کرو دسیا بھی کیا بھی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبان سبان اللہ! سبان! تُسی راپ دی محفل دے میرم راز ہے ہی نہیں دے تو آنو سمجھ کی لگے تُسی <Trire> پشاہ ہی ریا کرو تو آٹی میر بانی تو آٹی میر بانی تُسی دکان دے چلو شاہ چلو چلو چلو کیر دکان دے سمو سے سمو سے سمو سے سمو بڑی بھائی یہ خاصوں کی بات ہے تمہارے سامنے کرنا ہی تمہارے پاس کی بات نہیں ہے بس پیچھے ہو جائے یہ سوال میں خاصا دی گل کرنی میٹھی اے بگا محمد کتیا گے بارہ یہاں یہ کہہ سکتا بندہ کہ خیر بندیا ہوتی ہے کتیا نہیں تکلید والی کھیر بولو مرو تکلید والی کھیر بندے ہوتی ہے تاریخ مہربانی پا خیر شاہ صاحب کا والا شاہ صاحب کیا ہیں وہ آگے چل کر ایک اور مقام پر پیش کروں گا پیش اسماعیل دلی دے کی چاچے دا حوالہ بولو مرو حضور شیخ عبد العزیز محد سدیلوی رائےا اللہ اسماعیل دلوی دے چاچے سن عبد الغنی محد سدیلوی برا سن آپ دی تفسیر عزیزی کیڑی اے میں دس دیا کہ اے سنی سن کی سن تفسیر عزیزی دے شروع چک شیخ عبد العزیز محد سے نے لکھا ہے کہ سورت بقرہ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 زیارتوں کے لیے تو وہاں پر زیادہ تر تلاوت یا آخری دو سپاروں کی کرتے ہیں یا صورت بقرا کی کرتے ہیں تو میں نے تفسیر لکھ دی ہے تاکہ سمجھ کر تلاوت کریں سمجھ ہی لگی اسماعیل دا فتویٰ اسماعیل دہلوی دا فتویٰ شیخ عبد العزیز سرکار دتے شرک دا ٹھک گیا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 صفا نمبر ایک سو جاؤں میرے بھائی جلد پہلی سورت بقرہ شریف والے حصے میں فرماتے ہیں پس کسانے کی طاقت آ بہت میں خدا فردست شش گرو اند سبحان اللہ جیگمبر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں کی فرما برداری فرد فرد کر دی ہے قسم کے لوگ ہیں جن کی فرما برداری مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے چھ گرو ہیں شش گروت چھ گرو ہیں ادا جملہ پیغمبراند پہلا گرو پیغمبروں کا ہے کن کا ان کی تعداد فرمایا فرض ہے آگے لکھتے ہیں وہاں جملہ مجتہدین شریعت بشوختند کے حکم اے شام بطریق واجب مخیر نیز لازم سبحان اللہ فرما دے شریعت کے مجھ تحد امام جو لوگ ہوتے ہیں یہ اور طریقت کے شیخ داتا علی حجویری پیر مہر علی شاہ جیسے طریقت کے شیخ ہیں امام ابو حنیف اور شافی جیسے شریعت کے امام اور داتا علی حجمری جیسے طریقت کے شیخ ان دونوں لوگوں کی فرما برداری اللہ نے فرد کیا لوگوں پر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 تو اپنی ڈھائی سلی مسید بنا لگ پہ تو آپ ہی مجتہد امام شریعت دا بن بیٹھیں اور طریقت لے مسئلہ اندر مرشد کامل نہ لبیں طریقت والا پیشوار نہیں آپ ہی سارا کو کہ میں خود بدرگد شیخ بن گیا وہاں آ فرد نہیں بھی لوگ نے سارا چھ گروا چھ بزرگ جنہ کی طریقت دے طریقت دے بزرگ ہوندے نے شریعت امام ہوندے نے بولو مرو دے کی بزرگ شریعت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 اور طریقت کے باریکیوں کو سمجھنا یہ جی اللہ تعالی نے انہی لوگوں کے لیے یہ آسان کر رکھا ہے ارشاد ربانی آگے پیش کرتے ہیں فسالو حلت نکرے گل فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو لہذا شریعت کا مسئلہ ہے تو شریعت کے اماموں سے پوچھو طریقت کا مسئلہ ہے تو طریقت کے بزرگوں سے چاچے دا حوال ہے بولوم رو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان ہو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 مرد کا نام آنے لگا ہے امام بخاری کے بھی امام بخاری فرماتے ہیں میرے خیال میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بے علم نہیں سمجھا سوائے اس بندے کے جس کا آپ نام میں لے رہا ہوں سبحان اللہ حوالہ نکال ذرا جامع و بیان لے سے